أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم جنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَ قَوْزًا مَعْقِيمًا صدق الله العظيم ہر قسم دی کی ہمدو تنا تعریف سنجید اس مالک الملک رب العزت لا شریک ملائق ہے کہ جس نے اپنی خاص الخاص مہربانی اور اپنی رحمت نل سی ہدایت واسطے ساری رہنمائی واسطے سانو سیدھا رستہ دکھان واسطے امدیا کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کو شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اس اختتام پذیر فرمایا آپ کی رسالت اور نبوت قیامت تک واسطے جاری اور ساری ہے آپ کو بعد نہ کوئی نبی اون والا ہے نہ کوئی کتاب اون والی ہے قرآن مجید صاحب کا آسمانی کتاباں کا نچوڑ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے امدیاد اور سردار بنا کے بیچیا دنیا اندر آپ آپ نبی بن کے تشریف لیا تو قیامت تک جن بھی انسان آؤ گے انہوں نجات کا ذریعہ اور سبب لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول اللہ ہے اس کلمے تو علاوہ کوئی کلمہ اللہ د قابل قبول نہیں ہو رہا حتہ کے حدیث اندر ایک واقعہ آن ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن ابو بکر صدیق موجود ہیں رضی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب موجود ہیں رضی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ تورات کا ایک ورک مل گیا انہوں نے انہوں پڑھنا شروع کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلے یہ دیکھا مرت نہ ہو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اے رنگ کا بدلنا دیکھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر میں مخاطب کر کے فرمایا ساقولت کا, کا یا عمر اما ترا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر تیری ماں تلاش کر دی پہاور تلاش کر دی پھرے، اما ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوری دیکھ رہا کہ غصے کنے آثار نمایاں ہیں آپ ناراضگی اور برہمی چہرے مبارک حضرت عمر نے یہ سن دیا تو رات کا وقت ایک پاس رکھ دور کہ رضی تو ہے میں اللہ راضی ہو گیا رب ان رب تسلیم کر و دینا اور اسلام راضی ہو گیا اپنا دین بنا کے باب محمد ان رسولن اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا آپ اپنا رسول تسلیم کر کے ان کے ایک کلے مات دہرائے اپنے ایمان کا اظہار کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو تے تورات کا ایک ورک میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ گیا لو کان موسا بائی اگر اج موسا پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جان تو جد تک میرا کلمہ نہیں پڑھنے انہوں کی بھی نجات نہیں ہو سکے موسیٰ پیغمبر آجا علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر صاحب کتاب پیغمبر کل العظم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرمایا آج اگر موسا زندہ ہو کے آ جائے تو میری پیروی اور میری اتباع تو بغیر اللہ سے ہاں نجات نہیں ہو سکے تو یہ حدیث پاک ساری رہنمائی کر دیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن تو بعد آپ کی رسالت اور نبوت سے جاری ہو جان تو بعد سابق سارا امت منسوخ ہو گئی ساریاں نبت منسوخ ہو گئی سارا کتاباں منسوخ ہو گئی ہم صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ یہ باقی رہ گیا اور قرآن مجید ساڈے واسطے قیامت تک کے لوگوں واسطے رہنمائی کا سامان مہیا کرسلم علی صاحب وسلم بار بار قرآن مجید اندر کے تاکید کیتی گئی عتی اللہ من میں الرسول فقد اطا اللہ مختلف انداز نل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتا ہے سادہ سبق چل رہا نماز کے بارے نماز بھی ادو تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جدوں تک یہ سنت رسول کے مطابق نہیں ادا کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نیکی بنتا ہی نہیں تا وقتے او دے اندر نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہ اللہ نے بڑے جانے الفاظ اندر بڑی اہم بات ارشاد فرما دیتی ہے رسول فقد اطاع اللہ جو شخص میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا آپ کی نافرمانی کر کے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی نماز کے متعلق خصوصی طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں مینو پڑھتے نو دیکھتے ابھی قیام نماز دیا چند شرط پہلے سن چکے ہیں بیان ہو چکی ہیں میں پھر تو دوہرا دینا سب تو پہلی شرط قیام نماز واسطے ہے پاکیزگی اور طہارت جسمانی پاکیزگی روحانی پاکیزگی جگہ کا پاک صاف ہونا لباس کا پاک صاف ہونا دوسرے نمبر پہ میں نماز کی شرط بیان کی گئی تھی قبلہ رخ ہونا نادانستہ طور اگر قبلے دی طرف رخ نہیں ہو سکیا معلوم ہی نہیں پتہ ہی نہیں, کسے نے دسیا ہی نہیں. او نماز دایا نہیں چلی گئی دہران دی ضرورت نہیں الله اللہ نے فرمایا جس طرف بھی تسی رخ کر لیا ہے اس اللہ کا چہرہ موجود ہے جو اللہ تیسرے نمبر سے قیام نماز دیا شرطان چخص شرط بیان کی تھی گئی تھی کہ نماز اللہ نے وقت سے ادا کرنی پر کی تھی جان بجھ کے بے وقت نماز اللہ سے ہاں قبول لیں چوتھی شرط تھی نماز با جماعت ادا کی تھی جائے بغیر کسی شری ازرتے اگر کوئی شخص اکلا نماز پڑھتا ہے جماعت نل نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ نماز ادا کر نماز سے نہیں پہنچا لہو بھی کوئی نماز نہیں تجوی شرط نماز اے بیان کی گئی کہ نماز خشو اور خضون نل دل کی حاضری اور توجہ نل ادا کی دی جائے یہ نہ ہوگی کہ ایک عادت کے تحت کبھی ابھی کھڑے ہو جائیے کبھی رکوع اندر چک جائیے کبھی سجدے اندر چلے جائیے کبھی دشاہد اندر بیٹھ جائیے اور ساری توجہ کسی ہوا پاس یہ بات بائی دلیاس نہیں کہ خیالات منتشر ہو جاتے ہیں توجہ دور چلی جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ آ کے بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر کہ نماز اندر ایسے ایسے خیالات جن اندر آ جاندے نہیں کہ جی زبان زیب نہیں دینتی دی ابھی آپ کے سامنے بیان کر یہ صحابہ کی بات ہے رضوان اللہ علیہ جنہ دے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں سن آپ دے پچھے نمازہ پڑھ دے سن جنہ دے سامنے قرآن اتر دا رہی گا کہ آج چودہ سو سال بعد سڑکی حال ہونا چاہی جائے یعنی یہ انکار نہیں کیتا جا سکتا کہ سا دی توجہ ہٹ جان دی خیالات منتشر ہو جاندے نے نہیں لیکن وہ علاج اور وہ حل بھی بیان فرما دیتا رسول اللہ صحیح آپ نے فرمایا کہ نماز کی حالت اندر جدوں تو اڈے خیالات منتشر ہوں لکن کیونکہ شیطان نمازی نو نماز اندر غافل کرشش کرتا ہے کہ یہ خیال اللہ کی طرف نہ رہے یہ توجہ کسی ہوا ہو سکے اور ایک بڑی سخت وید موجود ہے قرآن اندر اللہ فرماندے نمازیاں جڑے اپنی نمازاں کھڑے ہوں بے خبر ہوں کہ کلے سامنے کھڑے ہیں کی کہہ رہے ہیں کی اللہ دین یورا وہ صرف لوگوں کی نگاہ اندر نمازی مشہور ہون ہوا نماز پڑھ دینے ورنہ اللہ کا تعلق قائم نہیں ہوندا جڑا جا ہونا چاہیے شیطان کی ہمیشہ کوشش ہے کہ نمازی نو نماز تو روکیا نہ جائے بلکہ وہی نماز نو بے روح کر دے وہی نماز مردہ ہو کے رہ جائے آپ نے فرمایا کہ نماز اندر ہوئے، رو ہوجدہ ہوئے، ہوما ہوئے، جلسہ کوئی بس اندر کوئی, کوئی خیال ایسا پیدا ہون لگے ہٹ دی نظر آئے کہ فرمایا اپنی بائیں طرف رخ موڑنا بھی اشارہ طرح چہرے کا کر کے اسی حالت اندر تن دفعہ پڑھو آؤ زب ہمنت صحیح تو بلّہ منت صحیح اور تین دفعہ پڑھن تو بعد تین دفع ٹھکنا نہیں اشارہ کرنا اپنے بائی تک شیتان او جس صحابی نے رضی اللہ تعالی ہو کے شکایت آ کے کیسے ایسے خیالات نماز پڑھدے اسے نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نماز اندر بڑا سکون اور اطمینان رہتا ہے میری توجہ اور میرا دل حاضر رہتا ہے الحمد وہ بس وسے وہ خیالات دور ہو گئے یہ نسخہ قیامت تک کے مسلمان ہے سانو بھی اپنی توجہ نم مرکوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس ویلے ضرورت محسوس یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے دل حاضر ہووے، توجہ ہوجہ ہوشو اور خضوع ہوے نماز اتنا ستی شرط قیام نماز کی نماز نماز پڑھی انہوں نے دیکھا کہ آپ کھڑے کس طرح ہوں رکو کس طرح جانے رو تو کس طرح نے سجدے واسطے کس طرح جانتے نے سجدہ کس طرح کرتے نے اللہ حاصل کیا شخص کا واقعہ آدھ ظاہر ہے آپ کے زمانے اندر آپ کی موجودگی اندر وہ بھی صحابی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن تربیت نہیں حاصل کی موقع نہیں ملیا آپ کی مجلس اندر بیٹھنے کا زیادہ آپ مسجد اندر تشریف فرما ہے ان ان نماز پڑھی جس طرح انہوں کسے نے دسی یا انہیں ان سیکھی رہی جی. جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جان لگا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے اور اسلام دا جواب دتا وسلام و رحمت اللہ فرمایا لنگ تو سلے ای جان والے شخص واپس آ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی وہ آیا واپس اس خیال سے کہ شاید آپ نے مینو دیکھا نہیں یا یہ محسوس آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑی نماز پڑھی انہیں آ کے پھر نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر نکل لگا کہ اسلام علیکم یا رسول اللہ آپ خود اسلام کا جواب دینا فرما دے ارجر ان کا سلے واپس آ آ, آ کے نماز پر تو نماز نہیں پڑھی انہیں تیسری مرتبہ پھر نماز پڑھی پھر جان لگا آپ نے یہ الفاظ پھر دوہرا ہے کہ واپس آ کے نماز پر تو نماز نہیں پڑھی ہوں سمجھے کے بات کی آپ کی خدمت ادھر حاضر ہوا بیٹھ گیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نماز سمجھ دا تھا جو کچھ میں دو تین مرتبہ پڑھ چکا اگر میری نماز درست اور صحیح نہیں تو پھر میں مینو نماز پڑھنے کا بل سکھا میری نماز درست پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فرمایا کھڑا ہو جائے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے سارے آزاد قبلہ رخ کر لے پیروں بالکل سیدا کبلے کی طرف چہرے دا پوری طرح رخ کبلے کی دی طرف جس ویلے وہ بالکل صحیح طریقے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا ہوں اللہ اکبر کہہ کہ کے اپنے ہاتھوں اٹھا بعض اوقات اس طرح اچے لے جانے کدی اُن کو اس طرح پکڑی رکھنے ہاتھ کسی صرف اشارہ ہی اچھے کر کے جلدی نماز کی نیت بن لیں فرمایا ہاتھ اٹھا بلند کر کے تیرے تیرے کنا دے درمیان تک تیرے ہاتھوں کی انگلیاں پہنچ اور اے جس ویلے نماز شروع ہون ہو اپنی قدرتی حالت اندر ہون اس طرح ہر آدمی حرکت دینا ہے رکھتا ہے اٹھا د جنا کاصلہ قدرت نے ساری انگلیاں رکھیا ہوا ہے اے اسی حالت اندر ہونی بند بھی نہیں کردرتی حالت بھی. اور اے جوڑ ہر شخص کا اللہ نے ایسا متناسب لگایا ہے قرآن چار قسمہ کھا کے اللہ نے اعلان فرمایا ہوا ہے کہ اصا انسان بہترین شکل و صورت اندر پیدا کی بڑے متناسب آگاہ عطا کیتے نے ہر شخص دا یہ جوڑ جہاں متناسب ہے اللہ نے ایمدگی لگایا ہے کہ اگر بازو اس طرح کر لے جانتے خود بخود ہی جانے حد تک ہاتھ پہنچ جانے ہیں جس حد تک حکم دیتا ہے بازو اچھی طرح اس طرح کر لے. انگلیاں ملیں ہوئی بھی نہ ہوگلیاں کھلیاں بھی نہ ہو, قدرتی حالت اندر ہاتھ ہونے چاہیے رخ قبلے کی طرف ہوئے ہاتھ فرمایا ہاتھ اٹھا اور پھر اللہ اکبر کہیں ہاتھ نو اپنے بائیں ہاتھ رکھ کے سینے بن لے انہیں رسول اللہ, اللہ کتنے ہکبر اپنے سینے ست ریکا دا کل یمنا الا یادے کل یوسرا اللہ ست ریکا اپنے دائیں ہاتھ نو اپنے بائیں ہاتھ رکھ کے اپنے سینے سے بن ل ہتھ رکھن دیا دو شکل حدیث دور نے ایک شکل سے اے ہے کہ اے جوڑ تے اے جوڑ ایک دوسرے کے بالکل آ جا اے دونوں جوڑ سب ہاتھ دے اللہ نے جڑے بنائے نے اے ایک دوسرے دے اتنے آ جا اور ہاتھ نال بائیں ہاتھ دی کلائی نو پکڑ لیا جائے اور سینے سے بن لیا جائے ایتھے پھر میں ارد کرا کہ اے جوڑ جہاں ہے جس طرح ہاتھ اٹھان واستے اللہ نے یہ متناسب بنایا ہے ہلن واسطے بھی یہ متناسب بنا ہے اگر انو شتا کر لیا جائے تے بالکل سینے لے جانا ٹھیک ہے ز یادا کل یمنا الا یا کل یوسرا الا سوترے کا فرمایا اپنا دائیا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے اپنے سینے ہاتھ بنا دیتے فرمایا ہن پڑھ سنا پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی کوئی سورت پرانی مجید کی کوئی آیت جتروں یاد ہوئے جہی آسانی پڑھی جا سکتی ہوا فاتحہ تو بعد وہ پڑھی جائے جس ویلے وہ پڑھ لی فرمایا ہن اپنے ہاتھ اسی طرح پھر اٹھا رفلی ادین کرنے اسی بلندی تے اور اللہ اکبر کہہ کے کہ رکو کر رکو دی حالت اندر اپنے ہاتھوں اپنے گھٹنیا مضبوطی پکڑ لینا چاہیے اور بازو بالکل سیدھا ہونا چاہیے خم نہ ہو بالکل سدھا بازو اور کمر تے گردن دا لوور اکو ہی ہوگی نہ گردن چکی ہوئی ہوگی نہ گردن اٹھی ہوئی ہوئے کمر کے این برابر گردن ہو جس ویلے انہوں رکو کرایا تصویرات پڑھائی فرمایا را اپنا سر اٹھا اور اپنے دونوں انی بلندی تے لے جا کے, تو اٹھا کرا کے تو اٹھایا پھر انہوں اپنی اصلی حالت اور پڑ ربنا اے دعا سکھائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امام پچھے نماز پڑھ رہے ہو نماز باجماز نہیں. لیکن نہیں کہ نماز مکمل ہے امام کبے اللہ لمن حمدہ مقتدی ہر ہر حرکت سے آپ فرما رہے ہیں کہ رکو اس طرح کر ہتا تتم ان کہ ان کے اطمینان ہو جائے کہ میں رکو اندر رکو تو جس ویسے اٹھ کے کھڑا ہو کہ اس طرح کھڑا ہو ہتا ستم ان تینوں اطمینان ہو جائے کہ میں کھڑا کسی قسم کی توجہ دی گیر حاضری یا طبیعت اندر جلد باضی اجلت بالکل نہ کھڑا ہو جا کہ میں سجدے کا حکم دیتا کہ سجدہ کر لا کب روکو کما رو بہی اور سجدہ کر دیا ہوا فرمایا اس طرح چٹکا دے کے سجدہ نہ کرو جس طرح اونٹ بیٹھتا اونٹ نل نکال دیتی رسول اللہ آسا اونٹ کی کر ہے. اپنے پہلے اٹھنے دونوں پہلے وہ ٹیک کے پیچھے دے دے آ کے بیٹھتا ہے فرمایا لا تبرکو کما یبرک بروکل بائی جس طرح اونٹ جھٹکا دے کے بیٹھتا ہے اس طرح نہ بیٹھ سجتے اس طرح نہ جا اطمینان پہلی عمر مبارک اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گٹنے پہلے زمین سے دے ہاتھ بعد رکھ دے جس طرح جس طرح عمر مبارک زیادہ ہندی چلی گئی جسم اندر کمزوری آدھی چلی گئی جسم ذرا گڑھاپے کی طرف مائل ہوں چلا گیا پھر حدیث اندر آ گیا کہ آپ ہاتھ پہلے ٹیک دے اور گٹنے بعد ٹیکتے یہ دونوں حالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز اندر موجود امت واسطے آسانی پیدا کر دیتی جس طرح آسانی ہوگی اسی طرح ہی رکو تو بعد سجدے چلے جاؤ سجدے اندر جا کے تے فرمایا امر تو ان ام اف جو علا من میرے اللہ نے میم حکم دیتا ہے کہ میں اپنے ست آزاد سجدہ کروں اسی سجدہ بڑا عجیب کرنے ہیں اللہ ماشاءاللہ ست آزاد زمین سے لگنے چاہیے سجدے دی حالت اندر سب تو پہلے نمبر سے اے ساری پیشانی اور نک کی کرنے کبھی پیشانی زمین تے لگی ہوئی ہے نک زمین تو اٹھیا ہے کدی نک چھو رہا ہوں پیشانی اٹھی ہوئی ہے پیشانی اور نک دونوں زمین تے لگنے چاہیے سجدے اے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف سدھیاں انگلیاں ہون سے لگنے چاہیے دونوں گھٹنے زمین تے لگنے چاہیے دونوں پیر زمین تے لگنے چاہیے یہ ست آزاد ان کے دسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو پر مایا امر تو آ جمے میرے اللہ نے منتھ حکم دیا ہے کہ میں ست آزاد سجدہ اسی سجدہ ٹھیک نہیں کرتے اہلیاں جڑیاں نے اے, اے سارے پیٹ ن چھیاں ہونا اپنے گھٹنیاں کے اتنے رکھیا ہوتا ہے یا بہت زیادہ اس طرح بھائی بازو زمین پہ ٹکا کے تے ہو رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چادر لی ہوں کمیز نہ پہنی ہوں اور آپ سجدہ کر رہے ہوندے تے پچھو کھڑے ہو کے اگر دیکھا جا رہا کہ آپ کی بگلان کی سفیدی نظر آ رہی ہوں سجبے کی حالت یہ مطلب یہ ہے کہ کونیاں پیٹ تو ہٹیاں ہوئی ہوں اور زمین تو اٹھیا ہوئی ہومین کے اس طرح کھڑے ٹیکے ہوئے ہوں ابھی کدی پیر ایک دوسرے کے اچھے اس طرح چڑھا لیں گے. جی. پڑھ چکا ہے ایک اس طرح پڑھائی کہ سجدہ کر پھر سجدے تو بعد اٹھ اور بیٹھ جا ہاتھ تینوں اطمینان ہو جائے کہ میں بیٹھا ہوا اور دو سردیاں درمیان دعا آ رسول اللہ صلی اللہ اللہ پھر لی ور ہمنی وج برنی وقت دینی و آسنی ور درمیوز پڑھنے دسی پھر دوسرا سجدہ اطمینان ہو جائے کہ میں سجدے اور کم از کم تسبی ہاتھ تین تین دفاع ضرور پڑیاں جان اگر زیادہ وقت ہے ایک اللہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو تین تو زیادہ پانچ سات نو پڑھ سکتا ہے کم از کم تین دفعہ تسبیر ضرور پڑھیا جان اور آرام پڑھیا جان سب نربا نرب دے آبہ نرب دے آ ہو تسب صحیح جان لگیاں پڑھ لی ایک سج اندر پڑھ لی اور ایک اٹھ جا پڑھ لی جس طرح اِس کرتے رہیں گے دونوں سجدے کر کے پھر بیٹھنے میں حکم دیتا دونوں سجدے کر کے بیٹھے پھر آدمی ہتا تطمئن فرمایا ہتا کہ تو مطمئن ہو جائے دو سجدے کر کے بیٹھ کے پھر دوسری رقت واسطے ایک دن ایک ساتھ جماعت نال ملے دو سجدے کر کے پہلی رقت تو بعد بھی اسی بیٹھے تیسری رقت تو بعد بھی بیٹھے سنت مطابق بیٹھ کے پھر اٹھنا انہوں نے دفاع ہی یہ سمجھیا کہ یہ امام بھل گیا ہے پچھو اللہ اکبر پہلی رقت بعد بھی انہوں نے اللہ اکبر کیا تیسری رقت بھی اللہ اکبر کیا معلوم یہ ہوں کہ صحیح نماز کدی دیکھی نہیں سنی نہیں پڑھی نہیں دو سجدے کے بعد اٹھ کے پھر بیٹھنا یہ نہیں کہ سجدے تو اس چیز کا ہو جائے ایک رقت وہ پڑھائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا لے ہوں تو اپنی ساری نماز اس طرح پوری کر جڑا تین دفعہ نماز پڑھ چکا ہے اور آپ بار بار فرما رہے ہیں واپس آ کے نماز پڑھ نماز نہیں پڑھی ہوں ذرا اِس اپنے اپنے گرے باندھانکیے کہ اِس ہوں تک نماز پڑھتے رہے ہیں یا کچھ ہوتے رہے ہیں ساڑی یہ نماز ہو جائے گی جی اچھی پڑھ رہے ہیں الا فاشکا ی فرما رہے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھی صرف اٹھن بیٹھ کا کام کیا ہے نماز نہیں پڑھی دی نماز وہ نماز نہیں گنی گئی کہ ساری نماز کس طرح شمار ہو جائے گی جیڑی سنت کے خلاف ہو پھر ایسا باتیں بھی سنن اندر آدی نے کہ رفل الیدین کر لو تد بھی خیر نہ کر لو تد بھی خیر نماز ہو جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہوگی سنت اور او تو بغیر نماز ہو جاتی ہے یہ پتوا کون ہے اور کون دے سکتے؟ حدیث تے الفاظ یہ کہ آپ نے آخری نماز جہی پڑھی اپنی زندگی مبارک دی آخری نماز وہ بھی رفعلی دین نل پڑھی ہے کدی کیا جانا ہے کہ رفلی دین شروع ہے اسی پھر آپ نے منسوخ کر دیتی ترک کر دیتی اور ایسیاں بوجھیا باتاں ایسیاں غلط باتاں کیتی ہیں جاندیاں نے کہ شروع شروع اندر نمازی اپنی اندر بت لے کے آ جاندے سن اس واسطے رفوئی دین کر حکم دیتا نو باللہ من ذالک بت کون لے کے آتا آپ کے پیچھے نمازاں کون پڑھ سن ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی عبیدہ بن جرا عبد الرحمان بن آؤ بلال حبشی ابو ہرا اے صحابہ نمازاں پڑھتے سن اے کنا بڑا بہتان ہے کہ یہ اپنی بگلان اندر بت لے کے آ جاتے سن؟, سن نماز پڑھنے والے تھے یہ لوگ سن مسرق مسلماناں مسلمانوں نماز پڑھنے نہیں سم دین چھ جائے کہ آکے کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے یہ بڑا بہتان ہے کہ قیامت دے دن ان نمازیاں کی طرف اللہ دیہ ایک مقدمہ دائر ہو جائے گا کہ اللہ یہاں نے سارے بہتان لگایا تھی کہ اسی بت لے کے بگلا اندر پہ نماز پڑھتے ہیں ڈرنا چاہیے کہ پہلے حکم سی پھر منسوخ کر دیتی اج تک کوئی شخص یہ بات کتنے دکھا نہیں سکیا اور انشاءاللہ شاء تک کوئی دکھا سکتا بھی نہیں یہ بالکل غلط بات ہے وسلم اور فرمایا کہ بندہ جس ویسے نماز اندر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا رہا ہے ایک دفعہ رف کر دا ہے اللہ کرنے راضی اور ایسے خوش ہو جاندے نے کہ دس نیکیاں مزید عطا کر دیں نماز کے سواب تو علاوہ ہر دفعہ رف الدین کرنے سے دس نیکیاں علیہ میں مل پھر ایک حدیث اندر رف یدین نو نماز کی زینت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے نماز کا حسن نماز کی خوبصورتی نماز کی زینت رف یدین نو رکھا ہے یہ نماز کی خوبصورتی قائم رہی کی ماں کہ جس نماز اندر رف الدین نہیں وہ نماز بدسورت بن گئی وہی خوبصورتی ختم ہو گئی اور اللہ خوبصورت نے اللہ یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے ہر چیز کی خوبصورتی اللہ پسند ہے جی نماز بدسورت ہو گئی جی نماز کی خوبصورتی ختم ہو گئی اللہ وہ نماز کس طرح قبول کر سنت کے خلاف نماز پھر ایک احتیاط ایک دسی فرمایا پہلا تشاہد پہلی اکا ہی آ جاتے تین رقت پڑھ رہے ہوکت تو بعد اٹھنے چار پڑھ رہے ہونا پہلے تشاہد بیٹھن دی حالت ہو رہے دوسرے تشاہد بیٹھن دی حالت ہو رہے مختلف ہیں دونوں اج تک سانو یہ بات کسے نہیں دسیاں الا بادشاہ وہ تشاہد جیسے اندر بیٹھ کے اٹھنا ہے تیسری واسطے مغرب کی نماز تین رقت ہے چار رقت والی نماز ہے دو رقتوں تو بعد تشاہد بیٹھ کے اٹھنے اس تشاہوت اندر دایا پاؤں کھڑا رکھنا ہے تے بائیں پاؤں اتر بیٹھنا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں اتر بیٹھ دے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھ دے پہلے تشاہد اندر جہد تو بعد اٹھنا تیسری رکت واسطے جس ویلے وہ تشاہ بیٹھتے جہی اندر سلام ہی پھیر دینا ہے دو رقت پڑھ رہے ہوں تین پڑھ رہے ہوں دے چار پڑھ رہے ہوں دے آخری رقت جہرے جی سے سلام پھیر دینا ہے او دے اندر اپنا بایاں پاؤں جیڑا ہے جا جسم سارے دے تھلیوں نکل کے اگے بڑھ جائے اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رہے کھڑا رکھنا ہے بائیں پاؤں لوں جسم سارے تو گزار کے اگے لگا کان ہے علا مت ہی حدیث کے الفاظ میں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرنا ہوں اس تشاہد اندر بیٹھے ہوں پیر سے نہیں بلکہ اپنے جسم زمین سے لگا کے بیٹھتے یہ احتیاط ننانوے فیصد لوگ اندر موجود نہیں پتہ چلتا مسئلہ ہی معلوم نہیں دونوں اندر یہ فرق ہے پہلا تشاہد اور دوسرا تشاہد آؤ ہم ذرا نماز با ج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام مقرر ہی اس واسطے کیتا جا ہے کہ وہ اتباع کیتی جائے وہ پیچھے پیچھے چلیا جائے کس طرح کہ جدو امام اللہ اکبر پورا کہہ دے, دے ادو مقتدی شروع کرے اللہ جدو امام رکو اندر چلے جائے مختی ادو رکو واسطے چکے جدو امام اپنی پیشانی زمین تے سجدے اندر ٹیک دے ادو مقتدی سجدے واسطے چکنا شروع کرے اے ترتیب دسی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اسی اکثروں پیشتر نماز اندر امام تو پیش قدمی کر جانے اور یہ بڑا جرم ہے یاد ہوے گا ایک خطبے اندر عرض کیتی گئی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا من المعروف نیکی دے منل کم نو بھی حقیر اور معمولی نہ سمجھے اجے وہ شخص بڑا بدقسمت ہے بدنسیب ہے جہاں کسی نو معمولی سمجھ کے تے چڈ دینا کی ملنا ہے یہ ثواب مل جاتا ہے وہ بڑا بدنسیب اور ایرہ نالو بھی بڑا بدنسیب وہ ہے جڑا کسی گنا معمولی سمجھ کے اختیار کر لینا ہے کہ یہ سزا کی نیک مل جائے گی نوزا یاد رکھو نی کا کوئی کم بھی معمولی نہیں کیونکہ نی کا ازر اور ثواب اللہ نے دیا اور اللہ اپنی شان دے مطابق اپنے مقام دے مطابق اپنے بندے کو اضر دے گا اس طرح گناہ کوئی معمولی نہیں کیونکہ ہر گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے اور اللہ نے فرما رکھا ہے واللہ شدید میری سزا بڑی سخت ہے اللہ کی سزا بڑی سخت ہے نیکی کا کوئی بھی کن معمولی اور حقیق سمجھ کے چھٹ دینا بدقسمتی ہے اور مثال دیتی ہو دی فرمایا ون تل کا, کا بے وج ہن تلی نی بھی معمولی نہ سمجھنا کہ ایک مسلمان ادھروں آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے جس ویلے قریب پہنچتے ہیں چہرے سے مسکراہٹ آ کے ایک دوسرے السلام علیکم و علیکم السلام کہہ کے گزرتے جس ویلے ایک دوسرے کو مل رہے ہوں نے سلام کہہ رہے ہوں کہ آسمان تے اللہ فرشتیاں فرما رہے ہوں نے یا ملائکتی اکاطی ان عبادی رشتے میرے دو بندے خوش ہو کے مل رہے سلام کہہ رہے پہ تو لہوا گواہ رہنا میں اپنے انہوں دو بندیاں کے سارے گناہ معاف کر دیتے خوش ہو کے ایک دوسرے نو مل رہے اچھی یہ سمجھ ملتا اللہ کے ان دو بندیاں جو درجے کے لحاظ بلند اور اچھا او بن جاندہ ہے جا پہلے السلام والے سلام پہلے کرتا انتظار نہیں کرتا کہ یہ کہے گا تو میں جواب دے دیا گا ورنہ کی ضرورت ہے؟ نہیں پہل کر جانا ہے کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے السلام علیکم کم کہہ دے یہ اللہ کی نگاہ بہتر ہو جاتا ہے ایک گنا کی مثال بھی سامنے رکھ لیے کہ ابھی معمولی سمجھنے نماز اندر امام تو اگے کے رکو چلے جانا امام تو پہلے رکو تو اٹھ کھڑے ہونا امام تو پہلے سجدہ کر لینا امام تو پہلے سجدے تو اٹھ جانا کسی بھی حالت اندر امام تو پیش قدمی کر جانا اللہ کے ہاں یہ اڑا گنا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ فوری طور سے ایدی سزا دینا چاہے ایس گناہ دی جنہوں مسئلہ دا پتا ہوئے علم ہوئے اس بحق دا کہ امام تو اگے نہیں لگنا امام تو پیش قدمی نہیں کرنی انہوں پتا ہوئے اور پھر او انہوں معمولی خیال کر کے اس عادت نو اختیار کیتی رکھے فرمایا اگر اللہ فوری سزا دینا چاہے تے ایدی سزا اے ہے اَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأَسَهُ رَأَسَهِ مَحَارِ کہ اللہ اس بندے کا سر وہ گدے جاگے سر بنا دے اور باقی جسم اسی طرح بندے دیں رہے اگر اللہ فورن سزا دینا چاہے تو یہ سزا ہے اس گلتی اس گناہ کی کہ امام تو سبقت کر جائے بندہ امام تے امام دے پیچھے پیچھے چلنا ہے الامام لیو لے ہی امام مقرر کرن دا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ اتباع کرو یہ پیچھے پچھے ہن چلو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ سزا اللہ اے دے سکتا ہے اگر فورن دینا چاہے اور تاریخ اندر ایک واقعہ ہاں آدھا ایک بہت بڑے محدث حدیث جمع کرنے والے حدیث پڑھنے والے پڑھان والے بہت بڑے عالم وہ شاگردوں پڑھا رہے سنتے اپنے چہرے پہ ہمیشہ کپڑا رکھتے دفعہ ایسا ہوا کہ شاگرد فارغ ہو کے جان لگے علم پڑھ کے حدیث مکمل کر کے انہوں نے ارض کی تھی کہ حضرت استاد جی بڑا اشتیاق ریا کہ ابھی تا چہرہ دیکھیے لیکن ساری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی ہمیشہ یہی ہویا کہ تسی اپنا چہرہ ٹکیا ہے اور آ کے ساتھ سبق پڑھا کے چلے انہوں نے فرمایا کہ تسی حدیث پڑھی ہے کہ جہا شخص جان بوجھ کے امام تو سبقت کر جائے اگر اللہ انہوں فورن سزا دینا چاہے تو وہی سزا بیان ہوئی ہے رأسہ رأسہ کہ اللہ ہو رہا اصہ کہ اللہ وہ سر نبے کا سر بنا دین کہنے لگے جی ہاں پڑھی استاد نے دسیا کہ جس ویلے میں یہ حدیث پڑھی تو میرے دل اندر یہ ای خیال آیا کہ یہ ای بات تے معمولی سزا اینی بڑی اور ایک دن میں جان بجھ کے یہ حرکت کر دی جان بجھ کی پھر اپنے چہرے تو کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ اے دیکھ لو جنوں میں جان بوجھ کے یہ حرکت کی تھی اس دن تو میرا چہرہ اے بن گیا جی اور وہ گدے کا چہرہ بن گیا بہ غلطیاں التی کرنے اور دانستہ کرنے جان بجھ کے کرتے یہ کمی بڑی دلیری ہے چھوٹی جی معمولی جی کوئی دنیا بھی غلطی کرنے لگنے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ لینے ہیں مسلم اشارہ بند ہوئے گی دوڑا کے گزارن واسطے گزارنے پہلو دیکھ لینے ہیں کہ کتے کوئی سپاہی نہیں کھڑا کوئی ٹرافک والا تو نہیں دیکھ رہا میرے اور پھر دوڑا کے لگ جائے بندہ جدو گنا کر لگتا ہے کوئی نافرمانی کر لگتا ہے تو آسمان تو اس ویل ایک آواز آ رہی ہوں اے بندے تو تندیا تے چھپ گئے لیکن میں تے تینوں اتو دیکھ رہا میرے تو کتنے چھپ جائیں اگر دل ادھر اس ویل بات موجود ہوئے کہ میرا رب سے دیکھ رہے وہ میں نہیں چھپ سکتا وہ نگاہ میرے تو اجل نہیں ہو سکتی یقین جانو آدمی گناہ نہیں کرے گی آواز آدھی باقاعدہ اللہ فرما رہے ہوں نے بندے میں تینوں دیکھ رہا تیرے تو میرے تو نہیں چھپ سکتا نماز سنت دے مطابق ادا کی جائے پھر یہ اللہ دیہ تے ثواب مرتب ہوئے گا یہ اجر ملے گا تے جے نماز پڑھی اپنی طرفوں پڑھ لئی اور صحابی دی طرح تین دفعہ پڑھ چکا ہو اور آپ بار بار پرما رہے نے ارجے واپس آ آسلے نماز پڑھ ان کا لم تسلے نماز نہیں پڑھی صرف اونٹک بیٹھک کر لئیے ایک عادت آدت نو نوریا کر لیا نماز نہیں تھی نماز دی تے تعریف اللہ نے قرآن اندر یہ کر دی ان نسلا کا تنہا اندشاہ ابل من کر نماز نمازی برائی تو اور بے حیائی تو خود روک دین دی منع کر دیں اے اپنا جائزہ لائیے اپنا محاسبہ کریے کہ ساری نماز شاید نماز نہیں بن سکی ابھی وہ نماز نہیں پڑھ رہے جہی نماز اللہ نے بھیجی اور محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے صحابہ نو دکھائی آپ سکھائی اگر وہ نماز پڑھ دے تو برکات اور اللہ دیا رحمتوں کا نظول فصل کس شکل اندر ساٹھ اتنے تو نہوست ہی نہوست برتی ہوئی ہے ڈلہ بادشاہ پہلے تے بے نماز شخص دی کی نحوست شامت فرمایا جس جگہ تے ایک بے نماز ہوے وہ چار پاسے چالی گران تک برکت ختم ہو جاندی ایک بے نماز دی وجہ چالی گران دی برکت اللہ ختم کر دیں جیسے سارا گھر محلہ ہی پورا بے نماز پنڈا دے پنڈ بے نماز شہروں دے شہر بے دے ہون برکت اور رحمت کس طرح آ سکتی ہے نماز پڑھ والے بھی کدی یہ ہوماز صحیح ہے یا گلت نماز کے الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے اور ان شرم نہیں کرنی چاہیے ججک نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ ہوں میں اس عمر اندر کہ میری نماز صحیح کر دوں میری نماز ذرا سنو نماز سنانی چاہیے تاکہ الفاظ بھی درست اور صحیح ہوں نماز پڑھ کے دکھانی چاہیے تاکہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی درست اور صحیح ہو جائے جلد بازی اندر نماز کا تنگ اللہ دیہ قبول نماز نام ہی اطمینان اور سکون دار ہے ہر حرکت سکون نل اطمینان نل آرام نل کی جائے اگر نماز بھی بے چینی دی نظر ہو گئی تو پھر سکون کدوں ملے گا تو کتوں ملے گا تو اے بات بھی نشین کر لینی چاہیے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کیتی جائے اور تلاش کیتا جائے ڈھونڈیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا پورا نقشہ حدیث دیا کتاباں موجود ہے شروع تو لے کے سلام پھیرن تک پورا نقشہ موجود ہے سلام پھیرن تو بعد فرمایا جدوں تک امام تھی طرف رخ نہ پھیر لگے ادو تک صف نہ توڑو ابھی کوشش کرنے کہ امام اجے دوسری طرف سلام پورا نہ پھیر سکے تو پہلے ہی اٹھ جائی صف پہلے ہی توڑ دئیے خدا نہ خاصتا کسی دوست کوئی تکلیف ہے بیٹھ نہیں سکتا کوئی اور ایسی وجہ ہو گئی قابل قبول ہاں نو دے دے بھی اللہ اللہ اجازت نہیں دتی کہ پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہوں تے او اپنے برد وزائف اندر مصروف ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل اسلام پھیر دے تے ایک دفعہ بلند آواز بھی اکبر بھی آواز, آواز سن کے ساتھ پتہ چل جاتا کہ جماعت ہو گئی اسلام سلام پھر کے بلند آواز نل ایک دفعہ اللہ اکبر اسی ایدی خلاف ورزی اس طرح کی تھی اسلام پھیر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کلمہ پڑھنا منع نہیں لیکن کلمہ اتنے پڑھو جتھے پیغمبر نے فرمایا کہ ہے. سلام پھیر دیں. اللہ اکبر کہنا چاہیے مختدیا بھی امام دفعہ صرف بلند آواز پھر تین دفعہ آہستہ آواز نا سب تعریف اللہ اصطفیٰ کے لیے ہے۔ مولانا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام یہ دعا پڑھ کے پڑھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختدیوں کی طرف روپین لے تاکہ وہ انتظار اندر نہ رہن ان کسی مشقت اندر نہ پا امام نو بھی یہ چاہیے اور نو بھی سب نہیں توڑنی چاہیے جدوں تک امام اپنا رخ نہ پہلے یہ وہ احتیاط ہیں جہیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو اختیار حکم دیتا اور عملی نمونہ اپنا پیش فرما صحابہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سنوں توفیق عطا فرماوے کہ اِسی اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنا لئیے تاکہ اللہ جہاں وہ قبول ہو سکے اللہ جہاں اجر اور سواب مل سکے ایسا نہ ہو بے کہ اپنی طرف نماز بھی پڑھتے رہیے وقت بھی دئیے محنت بھی کریے آئیے جائیے بھی اور حاصل کچھ بھی نہ ہوئے. اللہ اس قسم ہو بدنسیبی تو ہر مسلمان بچا لے <عَلَى> مسئلہ کہ کیا بینک کی ملازمت کیتی جا سکتی ہے یا نہیں سوج ایک ایسی لانت ہے کہ جن کسی بھی حالت اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالی نے استعمال کرن دی اجازت دی کسی بھی حالت اندر چار حرام چیزاں اگر زندگی نو خطرہ کوئی شہ پین ہوا نہیں مل رہی تے. چار حرام چیزاں قرآن اندر بیان کی کہ کی جو کوئی مل جائے تو کھا کے لکمند ہو لک زندگی بچا لو لیکن سود اس حالت اندر بھی جائز نہیں زندگی جان دی ہے تو چلی جائے ان حرام چیزوں چو ایک حرام چیز خنزیر بھی اللہ نے قرآن اندر بیان کی تا. <تصح> زندگی جاری ہو سے فرمایا ما لو زندگی بچان واسطے خون کھا لو جہاں جانور نبا کردیوں جسم چ نکل دا ہے خندیر کھالو زندگی بچانواز سے اللہ تو سوا کسے غیر پہ نام پہ پکاری ہوئی چڑھائی ہوئی کوئی چیز ہوگئے زندگی بچانواز سے لکمہ دو لکمہ کھالو لیکن سود او سالت اندر بھی نہیں کھال پنج آدمی برابر دے مجرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باملے اندر بیان کی تینے فرمایا آ کے لہو ومو کے لہو وشاہ سود والا, یعنی لین والا وسول کرا و مو کیلا ہوں تو سود دین والا لین والا دین والا و تے لین والے کا گواہ دین والے کا گواہ وکاط بہ سوی کاروبار لکھن والا منشی اور کارک فرمایا انجا گناہ ذرہ برابر بھی فرم ایکو جہ مجرم ہے اللہ نے کہا دوسری بات کسی دوست نے پوچھیے سنیا انہیں لکھا کہ سنیا جس کار دو چیزاں نہ ہوں وہ مسلمان نہیں ہوتا ایک شہد اور دوسرا زمزم سنی ہوئی گل ہے نہ قرآن نہ حدیفر شفا ضرور اللہ نے نہ دو اندر رکھی ہے. شہد تے قرآن شاہد اور دورہ ہے اللہ فرمانے پی فیہ شفا یہ اصل شفا رکھ دی اور تبیب سے ڈاکٹر حضرات اس بات نسلیم کرتے دینے کہ شوگر دا مریض بھی اگر شہد استعمال کرے تو او دی شوگر بدھتی نہیں اللہ شفا دے دے, دے، وہ مہربانی لیکن شوگر نو شہد نقصان نہیں پہنچا بیماری پڑا اللہ نے اندر شفا رکھا زم زم اندر نہیں شفا ہے لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ جس کار اندر یہ دونوں چیزاں نہ ہوں وہ شخص مسلمان نہیں ہوں اللہ نے جنہوں اندر شفا رکھیے استعمال کرنی چاہیے نے یقین رکھدہ ہوا لیکن یہ قید نہیں کہ کار ضرور ہونا چاہیے کسی دوست نے یہ پوچھے کہ جس ویل سائدہ کیا جا رہا ہوں کہ اس ویلے پیشانی پہلے زمین پہ لگنی چاہیے یا نک لگنا چاہیے اینیا باریکیاں نہ اسلام نے سانوں پایا ہے نہ سانوں اپنے آپ میں مشکل اندر پا چاہیے دونوں چیزاں لگنیاں چاہیے نے یعنی پیشانی پہلے لگ جائے یا نک پہلے لگ جائے جب ابھی باری پینی شروع کر دیں تو پھر فصتے چلے جانے مسئلہ یہ ہے کہ پیشانی اور نق دونوں زمین پہ لگنے چاہیے پہلے کیڑا لگے یہ کوئی تشریح یا اے دی کوئی ضرورت نہیں کسی دوست نے یہ پوچھے ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہوگی کہ آدمی پچھو آ کے ملے امام پہلے ایک دو تین رقت پڑھا چکا ہے تو پچھوں آن والا شخص جس ویل ملتا ہے کہ وہ رقط ہوئے گی جہی امام پڑھ رہے ہے یا وہی پہلی ہوے گی جدوں بھی کوئی آ کے جماعت رقطر او او رقط تاکہ ترتیب خراب نہ ہو ترتیب ملبوز رکھی گئی ہے او وہی وہی پہلی رقط ہے جہی اندر آ کے وہ امام نل ملے لیکن امام دے دچھے ہوں نے سنا نہیں پڑنی اللہ اکبر کہہ کے تے سنا پڑھی جاتی ہے سنا کا وقت گزر چکا ہے وہ وقت وہ وقفہ تھی جدو امام نے نماز شروع کی وہ سنا نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ صرف پڑھ کے امام شامل ہو جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سالم الكتاب جڑا شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہی نماز ہی نہیں ہوتی پچھو آ کے ملن والا اگر وقت مل جانا ہے کہ امام دے رکوع جان تو پہلے او اطمینان سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے کہ دی او رقت جڑی وہ شمار ہو جائے گی جے رکوع اندر آ کے ملیا ہے یا امام اللہ کہ رکو جان لگا ہے ملیا ہے اور سورا فاتحہ نہیں پڑھ سکیا تو پھر او رقم شمار نہیں گی ویسے امام نل مل جائے بعض اوقات پرسو ترسو ایک دوست نے یہ بھی دریافت کیا کہ جماعت ہو رہی ہوں اگر تے رکوع تک پہنچ جائے امام تے پھر پچھوں آنے والے دوست بعض اوقات انتظار کر دے رہتے ہیں کہ اگلی رکعت واسطے اے اٹھے گا تنال مل یہ بات بھی غلط ہے جیڑی رکعت شمار نہیں ہوں گی وہ مل جاندے جس ویلے بھی کوئی پہنچے اور جماعت ہو رہی ہو نیت بن کے وہ حالت اختیار کر لینی چاہیے جس حالت اندر امام ہے انتظار نہیں کرنا چاہیار الگ یہ چند ایک بات پوچھیں گئی نے اللہ تعالی سان سی آگاہ فرما دے اور تو ٹھیک بھی دے